اللہ تعالیٰ بنتا رہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کا ایسا کہ وہ نمی تلاش کرے <تصفح> مدارس کا فتنا ہے کہ وہ دو چار کوٹیاں سی دیا کتاباں پڑھا بندے اے جڑی سوچ فکر سی کہ میاں اللہ تعالی طرف بندے آنے نے سا فرض تلاش کرنا ان ہدایت حاصل کرنی قریب پن جنہوں نے حدیث پاکست مجدا جائے کسی جگہ پودے اللہ تعالی لگائے ہوئے مرادا نے خیال فکر سوچڑی او تھڈو منفی کر دکتی. او دے خلاف کر یہ تاں کر کے ہر بندہ ہر مولی لی مقرر بنیا پہ جنہیں خود سیکھنا سی وہ نام سکھا لگا کرتا ممبر تو جڑے حدرت میرا دومانو تردا کہ تسا تلاش کرنا لاہ جا ل رستہ وقت آپ لبھی شاید کو نہیں پٹیاں سو چار کتاباں پڑیاں جڑ کے ممبر تو مقصود کی بن گیا جی اگے اس کا تاثر کرو شوہر تاثر کرو پیسہ دل بڑے نلائک جنہ یہ خنزیران کی مذمت کرو نہ تھوڑی ہوں دیکھو عرفان شاہ خدیس موٹا پلیت وہ موٹا پلیت جہرا ہے وقت پیشوا آئے نا پیشوا آئے پیر بھی ہے پیش باغ خطیف بھی شکل بھی ہے ساتھ ہی پی جہمی انگلش نے بچے تالے گورے اگریز بچے ادو تی گل ہوئی ادل پیڈیت اس مردود نے حدیث کا پڑھ دیتی ج مخلوق اللہ مخلو حکمبا ہے اس میں کیا ہے اور داس جس لانتی اللہ تعالی نوزال کتنا بڑا شرک اور کوفر کے بت پرستی تہڈا ہے حدیث قرآن بس روپ پیش کر رہا ہے ہوں اس کفر دی کوئی حد ہے براہ رات میری گل ہوئی تو فون سافٹ بیٹھے سات راول پڑی والا سنجو آیا ملا ملائی جی نہیں گل کی جناب تیسرے وہ یار میں گل کی حس ل میں دسیا مانا ہاں مانا مانس مانس ہے سارے کافر مانا کمبا کرنا مرتا بہنا عام منور آ جائے پھر مخلوق ہی محتاج الخل مخلوق اللہ کی محتاج ہے, ہے پاپ فرمایا ان اللہ غنی تمل فخرا بے شک اللہ پہ پرواہ ہے تم محتاج ہو ہی محتاج ہونا اللہ تعالی محبوب بیان فرمایا تعلا جدو کا جاد مانا جدے آج جد دانا دادا نانا لوگ جد دانا شان تالا جدو کی مانا کرو گے بلند کوئی لانتی آخ جی لوگا کی کتاب ود دانا نانا دادا جی لہذا اللہ تعالی تیرا نانا دادا بلند میں ترجمہ کرنا لانتیا جد کوئی کلمات کوئی لفظ اللہ تعال استعم ہونا ش متابق مان مخلو ہوں دسو جی عرفان شاہ مولویا بھی پیر ہے بھائی ڈاکٹر آصف دجالی ورگا پیر منگا تو ہوں پیر کی لانت تھلے مریضوں کا حالات سوچنا پی تو بزرگ جگر فٹ دیا لانت ہوئی فرنگی کا سکول بچا رہا اللہ تعالی دی شان کچھ نہیں سمجھ رہا تار تار ہو رہی ہے شانملہ ہو رہا ہے بھی نہیں. لیکن فرنگی خدا صحیح کر سکول <تصفح> <تصفح> کتاب غلط سابت ہو جانی سکول <تصفح> کتاب غلط سابت ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اگر واسطے خود ہے کچھ تو ہو جاوے اللہ تعالی ہوں ہو جاوے شاندر تبدیلی جو مرضی کر دو کر در نہ جنہ مرضی برا بولو گھٹ نے اچھا دلہل لیا بزرگوں دلہل لیا گل کرانا فری شرما تو اجلت. اجلت. دلات دلات. اس محاجر محاجر چشتی کام نیسلم جان تو بن گئی ہونی بنی جان تو ہونی ایمان کا خطرہ کو نہیں بھئی یار دنیا گئے گا, گا؟ جی جی <تصفح> درویش میرا بھی مانو پیسے خاطر لندر پھر میں پیا کتا دی لب سکنا دا بندہ بیٹھا یار جہاں سانسمان کر د میری مسلمان ہو جلان سنی تی نے بدلے نے دو مہینے ہو گئے میری مسلمان رجو کر لین اللہ والے یہ خود آج ہفتہ ہوا مسلمان ہوئے کلے Oh. جی کرے بولو جنا چی کر جی کرے جی کہ بولو بولو بندے بولنا چیر نہ بولو جسل جی نہ کرے اسلے بولو جسل جی کرے گا اسلے نفس کر رہا so بیٹھے بھی کہڑے نہیں سر؟ کیوں احا لگ جسل تولنا جیسے اتر ضرور ہے بولنگ اگر کوئی تری بان تول رہا تر برابر بول رہا جی تیرے کو اچھا بول رہا اس لیے شکر پال کی بول رہا اور تم پھر تیرے اندر خواہش بولنے ہونی چاہیے اگر ہے تو پھر نفسانی نفس کی وجہ پھر ہوں بندہ اس لیے آزمانے یار میم وہ گسا لگ رہا کیوں بولنا دیا میں بولنا وہ بھی بولنا تیرے تو مرتبہ نقص ادھر جانا تا کر کے وہ جی دین کی دی ضرورت دی تو پوری کر رہا تا مول بسی ویک کی طاقت صحیح بے وقوفی بندے انقلاب نہیں ہوں سارے جماعت اس چکر بندے جمع کروکلاب آپ غلط کر کے چکر بے وقوف آج تک یہ سمجھ نہیں اسلام سان محنت اپنی اجرت سینے ہوتے جاتے خالی فرتی جاتی الماری سینے رکھو نا دماغے رکھو گل سب تو بڑی اہم گل ہے جی نا سی مسلمان اجاگر کرنی کل ایک مطلب جو بند تبلیغ جماعت پٹھان روٹی کھا دیے کو بیٹھا تو کہنے لگا جی بس دنیا کا جماعت ہے تو تبلیغی جماعت میں کہ یار ان خوبی بیان کر تعریف تعریف کے کے سب کیتا ہے وہ ذات کی ہے۔ تاریخ واسطے اصول تعریف کرو تو انتی خوبی دسو hmm. کی خوبی دیکھی انہوں نے جدیا مثال دنیا ہیں، بھئی پہلے ریڈو سی پائی بیاندہ ختم کی برئی نو کی فہاشی نو کی بس خوبی بیان کر بیوقوفا سب تی پہلے یہ ہے کہ دے کوفر دی مخالفت نہیں جڑا کوفر دا مخالف نہیں وہ اسلام کا مخلف بن بھی نہیں سکتا پہلے پہلے بنیادی چیز ہے جی ہوں بنیادی چیز تسان آؤ بلا ہے جی نا یہ اکثر بیا کو سابت ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں پناہ جیڑی پناہ ہے نا یہ ہر وقت اللہ کے نبی رسول پناہ پناحگ اللہ تعالی اپنی پناہ دشمن کو شیطان کو اپنی پناہ چمبیا الحم السلام آؤ باللہ جڑا سفر یہ تمام انبیاء کو ساد ہے کہ ہر وقت یہ گل کرنی یا اللہ اپنی پناہ چاہ کیوںکہ وہ لوگ دشمن نمجھتے ہیں جیتی دے نے اللہ تعالی نے علم اقل سوچ، بوجھ پہچان سارا زیادہ دتی ہے ہی نا اتنی وہ دشمن دا خطرہ زیادہ رکھ رکھدہ جتنی اقل کام ہو سی دشمن کروں بندہ غافل ہو سی لا یا کلو بے اقل جا مومن نہیں ہو سکتا کیوں قرآن نے فیصلہ کیتا ہے کہ کافر بے ہے بے بےکل ہے جی ہوں مومن بھی بے, بے پھر کافر اکال ہو فرق کی دیا اس واسطے ہوں ویخو کہ کافر بے اکال ہے لیکن وہ مطالبہ کرتا ہے کہ یار تسی اپنی چھٹی تک بھی نہ رکھو میری رکھو تعلیم قانون تہذیب ودنی پیمانے تک بھی وہ نی پیا چڈ دئی تھی اپنی نہ رکھو مسلمان اصلان وہ بوت پرست خدا پرست فکر یہ آخری ہے کہ اسلام کا جزی کلام کی کوئی تحزیب میرے سامنے نہ آئے تو کیا ہے جزی ہے یا کلی مقابلے مومی ہوں موہم کی فکر عجیب ہے موہم اپنے دشمن کا پتا نہیں کافر نت چل گئے شیتان کی وہی والے پتا چل گیا کہ میرا دشمن ہے لیکن قرآن دہی والے پتا نہیں پہ چلتا میرا دشمن کہڑا یہ پہچان جل ایمان آ جا سکے پھر جھوٹے سچے خدا کی پہچان آ جا سکتی hmm. بوتے حقیقی خدا تسی پھر نام ایک تسا حقیقت ایک نہیں سمجھنی hmm. کیونکہ ایمان ایمان جدو آیا ہے ہن اس دے بعد پہچان ہے پہچان دے بعد پھر فرق ہے ہر تھی پہچان کی ہن فرق کیتا ہے یار جھوٹا خدا ہے سچا خدا ہے نا فرق فرقان ہوں. قرآن کیا کرتا ہے فرق ایمان پہچان مارفت جی کو آخ پھر او دے بعد فرق اگر فرق نہیں کرتا فرق کی ہے اسلام تھی فرق رکھے کتاب اللہ ہے فرق دیکھو اسلام نے ہر وہ کتاب اللہ ہے اردو دا ترجمہ ہو گیا ہے ہر تی فکاس جی کہ او غیر تر جمے والے دے نہ رکھو فرقان کیونکہ مائتا فرق دس فرق رکھنے بھی ہیں قرآن فرماندہ ہے فرق دسنے بھی ہے فرق کرنے بھی سارے ہوں اے فرق سڈے کو مٹ گئے نام دے اس بےمان نے کافر نے دشمن نے سارے فرق مٹا نال نا خدا سچا خدا جھوٹا خدا دو نام ایک اچھا انہیں انہیں کیا اپنے خدا نہیں رکھا رکھا کہ نہیں رکھا خدا خدا بدت کروی بدت کرو ہوں یہ فرق جدو ختم ہو جا سی ایمان ختم یہ فرق کر تو ایمان ترم ایم رہا تھی جی فرق گیا تو ایمان ہی گیا خدا اگر تا نام شریک ہے شریق ہے خدا اپنے خدا ناخنا مابو آخنا وہ بھی اپنے بوتوں مابو آخنا hmm. ہوں آخ نہیں ہوئی بابو ہوں اتنے ایمان پہچان دا فرق ویکسو فرق ختم پہ آ رہے جھوٹے سچے خدا دا فرق ختم پہ کرنا ہے سامان پتا لگ سکی اندر ایمان نہیں ایڈا فرق تو مٹائی بیٹھا یہ فرق تو رکھنا ٹوٹے تو سچے خدا دا. نام ہر شہر مخلوق دیکھو شیطان ویچے جنات وچن حیوانات وچن سور ویچن سب تتو ہر چیز اے مخلوق ہے مخلوق نبی ویچن رسول ویچن گلیح ویچن مسلمان وچن کافر جاہل مرتد فرون نمرود اے ساری مخلوق ہے ہوں تصو مخلوق فرق نہ کرو آخو ساری مخلوق برابر ہے ختم ختم ایمان ایمان فرق رکھتا ہے کوفر مراد کوئی فرق نہیں رکھتا کوفر نہ نہلال حرام کا فرق نہ انہوں آداب بے ادبی کا فرق نہ غیرت بے بےغیر کا فرق نہ پردہ بے پردی کا فرق انہیں فرق رکھنا ہی نہیں فرق تو رکھنا اسلام ہوں یہ فرق سڈے مٹایا گئے؟ نام دے دیکھو تعلیم نام ہے نام تو پہچان آدم السلام اللہ تعالی نے کوئی چیز نہیں پوچھی ہر چیز کا سلام علم پہچان کرئیے ہر چیز دا نا پوچھا گیا ہر چیز دی مطلع بے موجود ہے دی تصویر، روحانی نہ بڑا ہے اصل لوگ نہیں سمجھتے نہ بڑا تارف ہے انسان ایک آدم ہے یار میرا نام ہے غلام صدیق ہوں تیس آکو یار شیعہ تیا یار عجیب بندہ ہے میں آخر غلام صدیق شیعہ نے ہوں شیا کا کی نام غلام صدیق ہو سکتا ہو نہیں سکتا ہوں تعارف ہو گیا شیعہ شیا کٹ گیا سب تو کٹ گیا غلام صدیق ہو گیا ہوں وہ نام نے مزہ بھی دس در ہر چیز فرق کرتا ہے اس نام نے فرق کرتا ہے اچھا نام واد کشن رام کوئی وابی رکھ دیا کوئی رکھ دے کافر نا ہوں نا ایک واڑف ہے لیکن ساڈے اندر وہ ایمان جو نہیں دیا پہچان نہیں رہی ہوں فرق آسان مٹا دے فرق رکھنے جہ رکھنے وہاں رکھ سجے ہر فرق نہ رکھنا ہا امیر غریب دا اے فرق اصا رکھ دار بندہ امیر ہے اس دیز آزادیادی کرو اے بندہ نا اسلام کر قرآن چٹی بیٹھا ترآن آدھے جکوا تارت <متحدث> اسلام <متحدث> <عقارق مٹاتا> <متحدث> امیر نہیں امیر نیکنا ہے تو اسے امل نیک سیرا تو کردار نو ویخ اسلام مخلس کن ہوں ایسے جہے گریب ہیں وہ اسلام دشمن کئی ایسے امیر جہل دوست فرق کرنا اسلامی اپنی اکل آران ختم ہو گیا قرآن نے پیمانہ دیتا ہے کوئی مولوی پیر آ کے ہار جاندے قرآن نے کی پیمانا دیتا ہے علیہ السلام کا قرآن بیان پہ کرد ہے نو علیہ سلام دا واقعہ اس پتر بیٹے قرآن فرماندہ لائے نبی پمل نہ لائے عقیدہ فاسے دے نبی پو کٹیا گیا تیرا حال چاہی ہوں قرآن ہے نا ساڈا پیر دا پتر وہ پیرے اے جی پیر دا پتر کوئی نبی پتر پالما نبی دا پتر ہو کے نہ لے کا مل کی وجہ تبی واسطہ کٹتا پیا ہے. قرآن نے کٹ دیتا پھر تو, تو پیر, دا دا پیر نبی ود گیا نا پیر دا پتر پیر بڑی کھلا اے بے وقوفی دیکھو سارے فرق انہیں یہ سارے اندر جی رکھنے ختم کرتے جی نہ وہ اپنے جی رکھ رہے ہیں ختم کرلم دل نہ پڑھے اُنو عالم آخو تو پیر کام کا پتر نہ پڑھے علم تو وہ کیوں عالم نہیں ادھر ہو رہے ادھر ہو رہے ہوں اُنو آلم تھی نہیں آ پیر کا پتر پیر دقشے قدم نہیں چلیا اگر ان دا باپ صحیح ہے تو ان کو hmm. تو نہیں چلیا تو پیر بنا تو بادام پیر ہوا مالی پیر ہود جا بلی ملے باہ مال متاثر وہ بھی تو پیر ہے ایک پیر دا پتر نسبت لگ گئی پیر دی پیر دے خلاف عمل وہ بھی تو پیر ہے اللہ تعالی عنہ بادشاہ پے امیر تو گریب کا ویف یہ سواری اونٹ سواری پے اگوں ماری آ گیا نوکر ہوں بادشاہ کسرا, کسر کسرا دے پیش ہو گیا چار شاہیے نوکر دی. بادشاہ باد شاہی دیکھو عمل سبحان اللہ عمل نہیں پیا جانا سران <سلام> نے جو کہہ دتا ہے میں تمہیں عمل دے ذریعے پرکھنا آکھو آخو ایمان لے ایسے میںدمائش کرنی ادمائش بھی اینو دتی حقیقی دیکھو اپنے ہے یا مخلوق میرا غلام میرا بندہ بن کے رہتا ہے یا میرے سامنے بھی بادشاہ ہے بادشاہ میرے حکم دے کی بادشاہ جناب ہار فاڑ کے خلیفہ امیر ال مار فر کے جانے پہ نوکر اتنے خلیفا آگے مار پڑی ہوں متیا فرق میری گریب کا فرق تسی سپاہی نو ویخو سپاہی تلا امیر امر تھی میری شان صاحب تے ان تکبر اندر غرور اتنی بھریا گئے تو آ میں تو سب تا بادشاہ شیتان شیطان نے تکبر کرے شیتان دن کی فرق رہا بلیس کا براہ بن گیا تکبر کر کے بلیس کا ہاں بن ہاں گیا نام شریق خدا کو نہیں مابو خدا آخر پا کی مابو نے باطل لکھا گئے صرف فرق آنا نہیں میاں جھوٹے کافرے بہت نسبت دیسو پتا لگ سی یار او جھوٹ سچا کوئی ہو تو جھوٹا کوئی ہو سچ ملایا گیا اون ساری بھی تعلیم ہے انہیں بھی نام تو یار ایک رانے جی. جی جی. ساری بھی تعلیم ہے تو سا دا بھی, ہے دا دا بھی قانون ہے تو قانون ہے ساری بھی تاریب ہے تو مسلم تو تیسری قوم کا جدو قوما خدا وی دو بڑے خر نظریہ دو اور بھی دو کے خدا اپنا دستی تیار دستی خدا تیار کر لیا حقیقی خدا انہیں انہیں من دی نہیں منیا جد کی وجہ ترسا کرنا پھر سب کچھ منی بیٹھے وہ oh, سارے خدا نی پن نا۔ اپنا yes. خدا بڑے وہ فرق ختم ایمان پہچان بندے کو پہچان نہ ہوجیب گل ہے پھر واسطے ہوں ایمان پہچان د فرق یہ تین چیزاں تسان تے پھر بندے تھی تولو یار بندہ کس طرح ہے ایمان پہچان آ جا پہچان ہاؤسی فرق آ جا سکا کوئی چیز دنیا کا ویخو فرق معلوم ہو ہے انگریز نے جیڑی چیز بڑی ہے دیکھو فرق رکھا کہ نہیں رکھا ہوں یہ کار ہے ہوں کوئی سزو ہے کوئی جنابا کرولہ ہے کوئی پجار ہوئے پراڈ ہوئے انہیں کیمتیں چرق ہے وہ میار فرق ہے چل سارا جو خوج ہر چیز فرق ہے کہ نہیں ہوں سارے کیمت برابر ہے نام راجا جائے بنایا چیز فرق رکھی بیٹھا جی خدا بنا سر ختم کی وہ فرق لانٹی نے ختم کرتے اپنی چیزیں فرق رکھیں جی خدا جائے نبی بغیر نبی فرق ہے برابر کر ابھی آخ دن جی وہ بھی انسان بھی انسان ہے, نا انسان ہے؟ آ نا فرق ختم ہو رہا جی. اس فرق نائم رکھنا ہا. نبی غیر نبی بڑا فرق hmm. وہ اے فرق مٹا گیا ہے جی وہی طرح انسان ان بھائی ان مٹایا فرقایا hmm. اس طرح فرق دے نظر آؤ سن ہوں اقل برابر نہیں عمل برابر نہیں تقوی برابر نہیں معرفت برابر نہیں لیکن مشورہ برابر ہے مٹا پ فرق مٹ سکوم وہ بن جا سکی اس فرق میٹانا ہاکم بن جا سکتے مشورے مٹان ہاکم کافی رنگ کا نہ جی فرق دے مومن دا شریف تے کمینے دا, نیک بد دا غیرت مند بےغیرت کا یا ہوں ایک مشورے ختم تھی ویکو ترنا کوفر <اضح> <مع> <بار> تے ایسا کچھ نہیں سمجھتا بھی <بار> ووٹ کچھ ہے نی ووٹ سب <macht> کا برابر مشورہ خبیثا عقل برابر نہیں مشورہ کیویں برابر سبحان اللہ سبحان اللہ اون ایتھے اسلام نے فرق رکھن نمازی غیر نمازی چور غیر چور زانی غیر زانی اسلام نے نیک بد فرق رکھے ہن کافرن جڑے دیکھو سارے کافر بت پرست زانی شرابی سور کتا بل حرام کھان انہیں انہاں وچ کوئی فرق ہے ہی مانالاکو او سارے زانیت جے اگر کافر رکھتا بھی زانی دا ووٹ نہیں تو کافر تا سارے لگے جاندے کو حکومت جکومت مشورے سارا نظام کس طرح میارم کیا ابراہیم سلام کو اللہ تعالی نے فرمایا ابراہیم سلام نے فرمایا کالا من می کیا میری اولاد فرمایا, میرا ظالمے کو نہیں پہنچ سکتا تھوڑا تیری اولاد نے فیصلہ کرفت ظالمے کو گئی کھڑی ہے فرق میٹ یہ جی فرق نہ مٹدا تو بن سب قرآن دا فرمان دا نہیں, نہیں بن ہے انہاں ووٹا نال اس کی حکومت اس واسطے لاما صاحب فرمائد خدشای کو پہنایا ہے جمہوری لباس یہ خدشاہی ہے بادشاہ وہ بڑی کیوں اور ہوں یہ سمیک لو کس بنتے بے وقوف تو پوچھ لو بھی کمینے زیادن یا نیک جواب کیا مل کمینے اور کافر نو پتہ چل گئے دیکھو جا لا کے لوگ بے اکا لے پتہ چل گئے کہ یار کمینے چوکھے کافر چوکھے بدماش لوگ چوکھے غیر نمازی چوکھے نا غیر زانی تھوڑے زانی زیادن شرابی کبابی جننے کمینے لوگ زیادہ جنوب پتہ چل گئے اس گل کا دا. اس واسطے ہر بندے کا ووٹ رکھ دئی جدو کمینے زیادہ ہوں حکومت جد کمینے کو سی تو تو حکومت میری راسی بد شاہی کو پہنا ہے جمہوری لباس ووٹ اس کیوں رکھے نا اپنی حکومت واسطے جمہوریت yes. حق چھپی کی کہ کافر دی حکومت yes. yes. وہ اپنی حکومت نو چھپا لیا کیوں کہ اگر وہ ووٹر مشورے کا میار رکھدہ تو پھر وہ خود نہ آ سکتا اور شراب بھی کافر سارے نانی شا... سار جو برائیں کافر سارے ميچے. نماز نہیں پڑھتا مشورہ ووٹ دے دختی کارڈ نہیں جمہوریہ دلانتی آ گئی جمہوریت کتنے گئی hmm. تو جڑی جمہوریت بھی ہر بندہ مشورہ دے دے لیکن مشرو شناختی جمہوریت رہ کتنے پاگل بنایا اعلان کیا ہوں پھر, پھر شناختی کارڈ دا محتاج ہو گیا شناختی کارڈ نماز نہیں روزہ نہیں جکات نہیں مان نہیں کوئی چیز نہیں وہ ووٹ ایردے ویچھو دی حکومت بنا ہے کیوں کافر کو لیمان کا نہیں، اسلام کا نہیں، نماز کا نہیں، روزہ کا نہیں، نیکی کا نہیں، ہر بدی ہو دے ویچھے بھول انہیں جڑا ووٹ رکھے اس واتھے رکھے کہ میری حکومت اس ویچھ بن نی ہے جی میں تمیز کر داں جی میں اسلام نے تمیز کیتا ہے فارق رکھا ہے بھی کمینے دے شریف دے مشورے دا جی بھول میں اے رکھ داں میری حکومت دے گئی کمینہ ووٹ دیندہ کھلا کافر بھی ہوں انہیں ووٹ کیوں رکھے اپنے واسطے اقبالفا خود شاہی کو وہ اپنی بادشاہی جمہوری لباس پوا دیتے حقیقت کوئی شاید کو فرق مشورے والا مٹ گیا شریف کمینے کا مشورہ کی ہو گیا برابر ہوں اللہ تعالی نے فرق نہیں رکھے یاد اللہ نے ہے ضالمے کو آدھ میرا نہیں پہنچ سکتا معلوم کیا ظالم تشورہ لو نہ مشورہ پھر جناب کوئی آ بچے مشورے مرنا تو سارے مشورے کا قابل بھی نہیں ہوں اسلامی انتخاب نٹ کے تے اپنا او انتو انو دو نظریے دو تعلیمہ دو قانون جو تک قوما جو دو ہے. انتخاب نو طریقے نو ختم کر کے تے اپنے تریقے نایا کی حکومت واسطے جی یہ طریقہ نہ لیا تو حاقم کیسے بنتا کی سو حاکم کی بنتا اور ہوا کوئی تصا من کی چن دے ہوں انہیں ویخ لیا بھی کمی نے چوکھ جدو کمی نے حکومت آنی ہے کمی نہ کردھر کردے اس واسطے انہیں ہوں یہ فرق مٹایا سڈے اندر کہ شریف کمی نے فرق ختم ہر تا قرآن دیکھو ہر شاید کا فرق رکھتا ہے فرش ترق ہے اور چار فرشتے مڈ کتاب ایک سو چار کتاب بائن. ایک سو <سؤال> چار کتاب بائن, باقی صحیح فارک ہے کلام لیکن ایک قرآن امر کتاب ہے سارے نہیں بڑی کتاب کتاب ہے فرق نکلا کہ اللہ کی کلام وہ وہ کیا خدا دی کلام نہیں کتاب اللہ اندر اللہ اللہ اللہ کا رسولو فد الباؤ رسول رکھے درجات اللہ کی مارفات سارے برابر نہیں ہو سکتے میں فضیلت دیتی کو برابر قرآن چڈ دتا <응> اور ایک vote کی کی پہ پتہ ہی پہ نہیں ہے ہے من لا کوانی امانتا قرآن دستا امانتا سارا دماغ دستا امان آتے امانت آ جیڑا, لے کے لو امانت نہیں کردہ استنجا نہیں امانت ہر کس کی دے زہری پلی ایک کلبی پلی کل کالب رو جسم پہ دل نا اے اے روح اے ایک حقیقت پہ کفر نال، برئی نال, نال گاہما قرآن دی تو تمانت دیا دینا یہ قرآن امانت ہے قرآن کینوں پڑا رہا ہے زرداری نو نواز گنجے نو نین چنگے د